بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس السابع ساتوہ سبق حشام حشام اتوریدین شیئن من السوق یا ام احمد حشام اپنی بیوی سے سوال کر رہا ہے اتوریدین شیئن لفظی ترجمہ کیا تم کوئی چیز چاہتی ہو من السوق کی بازار سے یا ام احمد اے احمد کی والدہ اے ام احمد ام احمد احمد, احمد کی ماں نعم جی ہاں اريد و مغرفتاً و مقلاطن و مکواتاً و مقسن میں چاہتی ہوں ميغرفتاً غين رافہ اس کا مادہ ہے یہ سب اسم و سب اسموں کا تعلق اس ميں آلہ سے ہے مغرفتاً سالن کو ڈالنے کا آلہ یعنی چمچ یا جسے ہم پنجابی زبان میں کرشا کہتے ہیں و مکلاطن کسی چیز کو فرائی کرنا مکلاطن کسی چیز کو فرائی کرنے کا آلہ فرائی کرنے والا برتن و مِقْوَاتَن قوَايَك کپڑے استری کرنا پریس کرنا مِقْوَاتَن استری وہ مِقَسَن قصہ کا ایک معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے وہ مِقَسَن کاٹنے کا آلہ یعنی کینچی ہشام ہشام ما اکثر طلبات کی یا ام احمد تمہاری فرمائشیں کتنی زیادہ ہیں طلب کی جمع طلبات ڈیمانڈز جس طرح ہم کہتے ہیں تمہاری ڈیمانڈز تمہاری فرمائشیں کتنی زیادہ ہیں احمد کی ماں علم لکی ہادہ افل عامل مادی کیا میں یہ چیزیں خرید کر نہیں دی تھیں گزشتہ سال علم اشتری اشتری اشترا یشتری سے ہے اصل میں یشتری سے اشتری بنتا ہے لیکن آخر میں جو یا علت تھا وہ لم کی وجہ سے گر گیا ہے ساکت ہو گیا ہے اشتری کی بجائے لم اشتری رہ گیا اور لم کی وجہ سے یہ پھیلے مزارے مادی کے معنی میں چلا گیا ہے ترجمہ کریں گے کیا میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں نہیں خریدی تھیں گزشتہ سال بلا کیوں نہیں بولا کنہ محنت اور لیکن وہ پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی وقت جاتا کمانا ماڈل پرانے ماڈل کی بنی ہوئی تھی وقت جات فسوکل آنا اور اب بازار میں مارکیٹ میں آ ہیں اطرزۃ الحدیث نئی طرز کی اشیاء یا نئے ماڈل آ ہیں ان چیزوں کے واہ تب ان احسن و اج اور وہ طبعا ان نلازمن زیادہ بہتر اور زیادہ عمدہ ہوں گے نسی تو ان اد قر الکم حوال ادسہ کچھ دیر توقف کے بعد تین جو نقطے ڈالے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ دیر بعد وہ کہتی ہیں نصیحت میں بھول گئی ان اد قرل کم حوال ادا کہ میں گندم کا اور دال کا ذکر کروں پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد کہتی ہیں اس سنیے ان حادل بقاد الجیدہ کہ یہ نیا دکاندار بقال دکاندار پرچون فروش کریانے کی دکان کو بقالہ کہتے ہیں اور کریانے کی دکان چلانے والے کو بکال ان ہاد البادل جدیدہ متفقن فلاشترمن حسین یہ نیا پرچون فروش کم تولنے والا ہے اس سے کوئی چیز نہ خریدنا وحیل متفقین ہی شام آگے سے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے وحیل متفقین کمی کرنے والوں کم تولنے والوں یا کم ناپنے والوں کے لئے حلاکت ہو ولکن کیف عرفتی ذالک کا لیکن تمہیں کیسے اس بات کا پتہ چلا انل جو بنا لذ اشتر ایت وہ پنیر جو اپ نے اس سے خریدا تھا قبل ایام کچھ دن پہلے وزنته بمیزاننا میں نے اس کو تولا اپنے ترازو کے ساتھ تو وجتہ ناقصا تو میں نے اسے کم پایا وقذالک وقذالک کلت البُرہ اور اسی طرح میں نے گندم کی پیمائش کی یعنی کوئی پیمانے کسی پیمانے کے ساتھ توجہ تو عید الاقصن تو میں نے اس کو بھی کم پایا البرہ گندم الکمہ بھی گندم البرہ بھی گندم دونوں لفظ گندم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں بقدال کا کیل تو البرہ کالا یقین سے کل تو اور وزن یزین سے وزن تو گندم کو تولا بھی جاتا ہے اور وہاں پیمانے ہوتے ہیں سا وغیرہ جسے کہا جاتا ہے اس سے اس کو ماپا یعنی پیمائش بھی کی جاتی ہے تولنے کی بجائے اس پیمانے کے ساتھ اس کی پیمائش کر لی جاتی ہے عَلَيهِ قَوْلَهُ اسے نصیحت کروں گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلاوت کروں گا وَلَا تَنْ اور تم ماپ کو اور تول کو کم نہ کرو اللہ یہ دی شاید اللہ اسے ہدایت دے دے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایشام کہتے ہیں انت احمد وہ ہے کیا تم تمہیں کو چیز چاہیے؟ جی ہاں تینوں اسموں کا تعلق اس میں لگانے کا آلہ یعنی رولر فٹا محا یا سے مٹانے کا آلہ یعنی ربر رب کرنے کا آلہ قومی براتن اس کا معنی تراشنا اور تراشنے کا آلہ شاپنر ہشام ہشام ہاتھ مفتاح سیارت من غرفتی میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ انا لدا بابل مص مسعد چڑھنے کا آلہ سیڑیاں یا لفٹ جسے کہتے ہیں میں لفٹ کے دروازے کے پاس ہوں یا میں سیڑھی کے دروازے کے پاس ہوں تماری مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجب عن الاسئلت الاتیتی عن والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے ماذا طلبت ام احمد من السوقی طلبت ام احمد من السوقی مغرفتا ومقلاتا ومکواتا ومقصا وماذا طلب احمد اور احمد نے کیا طلب کیا طلب احمد مسترتا وممحاتا ومبراتا ایو آیت یرید حشام ان يتلو على البقال الجدید کونسی آیت ہے جسے تلاوت کرنے کا ارادہ کرتا ہے حشام علی البقال الجدید نئے دکاندار پہ ولماذا اور کیوں ان و على البقال الجید ولا تن کسلم ولماذا اور کیوں اس کا جواب ہے لعل اللہ ہی سمرین رقم اسنان مشکل نمبر دو کلیمت مفتاح مفتاح مفتاحُن کا لفظ محض مستری فتح ہو ماخوذ ہے بنایا گیا ہے فتح یفتحو کے مصدر سے لد دلالتِ علی عالت الفتحی دلالت کرنے کے لیے کھولنے کے آلے پر کھولنے کے اعلیٰ پر و اسم عالتن اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم اعلیٰ اسم العلی المصوم الف العتی اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو بنایا گیا ہوتا ہے سلاسی مجرد کے فیل سے لد دلالتِ علیٰ مواقع الف البواسطت ہی دلالت کرنے کے لیے اس چیز پر جس کے ذریعہ سے فیل واقع ہوا ہوتا ہے لسم ال صلاخت وس میں آلہ کے تین وزن ہیں مفعن مفعن اور مفع نہ مفتاحن کھولنے کا آلہ یعنی چابی مبردن ٹھنڈا کرنے کا آلہ ایئر کنڈیشنر و مکنسن اور صفائی کرنے کا آلہ یعنی جھاڑو رقم فلاسہ نمبر برتن سوغ من الفعالی آنے والے بنائیے اسم اس جمع اسماعلی وزن مفعال کے پر فتح شروع سے من شارن نشرین شروع نشر کرنا بکھیرنا بکھیرنے کا اعلیٰ من شارن حرت یا حل چلانا حل چلانے کا اعلیٰ محرطن یعنی حل ماپنا ماپنا یار بنانا مک یاسن معیار کسوٹی ماپنے کا آلہ کالا یقین کاسا یقیسو استعمال ہوتا ہے مانوی طور پہ کسی چیز کو ماپنا اور کالا یقینی طوری پیمانہ وغیرہ وزن یزنو سے اصل میں تھا یہ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری سے ڈکشنری جی. میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے جا اور جا یژو سے زلجن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے زرابائی یادریبوں سے بھی اور ناسارا انسوروں سے بھی تیزی سے چلنا ژالاجا یا سلجو کا مانا اور ذالاجا یا سلوجو کا مانا دروازے کو مزلاج سے بند کرنا مزلاج یعنی دروازے کو بند کرنے کا آلہ غالباً چٹخنی وغیرہ جی المزلاجو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ایک قسم کا تالا جو بغیر کنجی کے کھل جاتا ہے تمرین رقم 4 مشکل نمبر 4 سوق من الافعال الاتیه آنے والے کِلوں سے بنائیے اسماء الالات علی وزن مفاعل مفعلون کے وزن پر اسم اعلی بنائیے اسماء اعلی بارد یا برودو سے مبرادون ٹھنڈا کرنے کا اعلی حلب یحلبو دودہنا مھلبن دودہنے کا اعلی سعید یا سعدو سے مسعدن چرنے کا اعلی قبد یقبدو کسی چیز کو پکرنا سکیڑنا مکبدن پکڑنے کا سکیڑنے کا اعلی کاہا یا سے مق ودن کادہ یعنی ڈرائیونگ کرنا آج کل کی جدید عربی میں اس کا معنی کادہ یا کا لکڑی منع ہانکنا یا ڈرائیونگ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کادہ یا سے مک ڈرائیو کرنے کا آلہ قصہ یا قصو کاٹنا مکسن کاٹنے کا آلہ یعنی کینچی حق یا حقوق خارش کرنا محکن لکڑی اس کا ہوتا ہے حقہ یا کسی کو کسی چیز کے ساتھ رگڑنا میں حکن رگڑنے کا آلہ منفی وزن پر اسماعی آلہ بنائیے نیچے سے سے جھاڑو دینے کا آلہ صفائی کرنے کا آلہ یعنی جھاڑو لائے کا یل آکو چاٹنا زبان سے کسی چیز کو چاٹنا مل آک تن چاٹنے کا آلہ یعنی چمچ تارا کا یت روکو کٹکھٹانا کھٹ کھٹانے کا آلہ ستارا یاسترو لائنیں لگانا میں سراۃن لائنیں لگانے کا آلہ اسرا یا چوڑنا میں اسوراتن کا آلہ جوسر غَرَفَ خا کسی کو کسی برتن میں انڈیلنا کسی چیز کو غَرَفَ خا یغرف میں غرف کا آلہ یعنی چمچ یا کرچا کلا یقلی میں کلاتن فرائی کرنے کا آلہ آ, مٹانا مم ہاتن اصل میں تھا ممہاواتن واو سے پہلے زبر ہے واو کو الگ سے بدل دیا مم ہاتن رب کرنے کا مٹانے کا آلہ یعنی ربر قبا یخبی سے مک واتن استری برا یبری برابری کمانا تراشنا میں برآتن تراشنے کا آلہ صفائی صفائی کرنا مصفاتن صفائی کرنے کا آلہ ر آ دیکھنا مر دیکھنے کا یعنی آئینہ راقی یرقا مرقاتن چڑھنے کا آلہ اوپر چڑھنے کا آلہ این اسمعل یاتی نیچے آنے والی عبارتوں میں اسماء اعلیٰ کو متعین کیجیے اور ان میں سے ہر ایک کا وزن بھی ذکر کیجیے نمبر ایک انبی حرض اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرآم مومن, مومن کا آئینہ ہے مر یعنی دیکھنے کا آلہ مر اس کا وزن بنتا ہے اصل میں تھا مر آیتن فی حدیف فی ایک حدیث میں کا آلہ یعنی جو ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک سیڑھی مرکات کہلاتی ہے فی حدیث ایک حدیث میں ہے طافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حج اللہ جس طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا حجرت البدا کے موقع پہ ایک اونٹ پر جس طلعے رکنا رکنے یمانی کو بوسا دیتے ہوئے بالمح چھڑی کے ساتھ ہر جانا جنو یعنی ٹیک لگانا ٹیک لگانے کا آلہ چھڑی وغیرہ یا پکڑنا کسی چیز کو المحجنو اس کی چھڑی نہیں جسے ہم کھنڈی کہتے ہیں پنجابی زبان میں جس کی تصویر بنی ہوئی ہے اگلے صفحے پہ المحجنو کی ہاکی نما کوئی سہارا لینے کے لیے جو ہاتھ میں جو چھڑی یا کھونڈی پکڑی جاتی ہے, حدیث نمبر دو میں اس میں ہے اس کا وزن بھی یہ اصل میں تھا میرف عالت وزن بنتا ہے اسی طرح محفن اس کا وزن بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انکلابن سبا سب و کی جمع ہے سب ان کہتے ہیں درندے کو قرآن پاک میں ہے علامہ اقلت سب او سبا اس کی جمع درندے ناب کہتے ہیں کچلی کو ری والا درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا وان کل مخلب منتری مخلب پنجا خالاب اخلیبو سے مخلب یہ اس میں آلہ ہے کسی چیز کو پکڑنا قبضے میں لینا خالاب یخلبو پنجا مارنا وان کُل مخلب من اور پرندوں میں سے ہر پنجے والے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اس میں مخلب ہے اس میں اعلیٰ ان کے وزن پہ رقم سبا نمبر ساتھ اس ما معاف الدرس من اسماعیل آلتی نکالیے جو سبق میں ہیں اسماعی اعلی وزن کل واحد منہا اور ہر ایک کا ان میں سے جو بھی وزن ہے اس کو دکر کیجئے ولف الک کا من ہو اور اس فیل کو جس سے وہ مشتق کیا گیا ہے سبق میں جو اسماعی اعلیٰ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے مغرافاتن ہے مف کے وزن پہ غرفا یا غریفوں سے مکلاۃ آگے گزر چکا یہ کلا یقلی سے مکلاۃن مکواتن کو قوا یکوی سے مکواتن قصہ یا قصو سے مکسن اور اس میں استعمال ہوا ہے میزان وزن یزینوں سے میزان مفزان تھا اصل میں مف اس کا وزن بنتا ہے مک کالا یقیلوں سے مک یال اس کا وزن بنتا ہے وزن یزن سے میزان می تھا مفع می اس کا وزن بنتا ہے مسترات مستراتن لکھا ہوا ہے ستارا یسترو ستارا یسترو نسارا پہ ستارا سے مستراتن سترے لگانے کا آلہ یعنی رولر فٹا مہا یم سے ماتن ربڑ مٹانے کا آلہ مبراتن برا یا بری سے میبراتن تراشنے کا آلہ نیچے جو مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیے البعیرو مین من الناس منناس یوتلاخو الجمالی و ناقدی البعیر اونٹوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے جس طرح الانسان من الناس لوگوں یعنی لوگوں میں سے انسان کے رتبے پر کیا مطلب جس طرح انسانوں کا لفظ مذکر معنس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح البائرو کا لفظ یوت بولا جاتا ہے اس کی یعنی اپلائی کرنا اطلاق عدل جمالی ونہتی اونٹ اور, اور یعنی چھا ہاتھ سے اور رکن المراد الْمُرَادُ بِهِ هُنَا السود ہاں رکن سے مراد یہاں رکن یہ مانی نہیں بلکہ حضر اسود مراد ہے جس سے کنارے پہ آ, ٹیڑ پن ہوتا ہے یعنی اس کے کنارے کو یوں موڑا گیا ہوتا ہے حقیقی کی طرح حاجانہ شیعہ جادا بالمحجن المحجن ہاجانہ سے مراد ہے جادہ بالمحجن اس کو کھینچا کھونبی کے ساتھ محجن کے ساتھ حاجانہ شع درمیان میں بریکٹو میں جو پیش ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاجانہ میں جو سیکنڈ لاسٹ حرف یعنی این کلمہ پر زبر ہے اس کا گروپ پیش بنتا ہے نسرا ینسرو تو کیا ہوگا حاجانہ یا اناب اس بے جانب ربائی تھی اسانت اس کو کہتے اناب دا دانت کو کہتے ہیں بے جانب رب جو سامنے ربائی دانت کے کنارے پہ ہو داڑھ جس کو ہم کہتے ہیں جمع اس کی انیابن اور نیوبن سب ما مالہ نابن ہر وہ جانور جس کی داڑھ ہو کچلی جس کو کہا جاتا ہے جس کی داڑھ ہو جس کی کچلی ہو لمبے لمبے دانت جیسا کہ شیر ہے وہی اور بھیڑیا ہے وہ نمیری اور چیتا ہے یعنی جو گوشت کھور جانور ہے جمع اس کی سبا المخلب المخلب مخلب یہ پرندوں کے اور پرندوں کے ہوتے ہیں جس طرح انسان کے ناخن ہوتے ہیں یعنی ان کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں پنجے بڑے بڑے, بڑے تو اس کو مخلب کہا جاتا ہے تیرو جب ان مفرت کا لفظ جمع ہے جس کا مفرد یعنی واحد سمبلر تائرن تمرین رقم فنانیہ مشق نمبر آٹھ من نو مستقاتی آنے والے مشتقات میں سے ہر ایک ہی قسم کو بیان کیجیے اسم المفعول ہے مر اصل میں تھا مرعین مفعول کے وزن پہ تعلیم کے بعد مرع رہ گیا یعنی وہ چیز جس کو دیکھا جائے اسم المفعول مر ان اصل میں مرعین تھا مفعلن کے وزن پہ یہ اس ظرف ہے دیکھنے کی جگہ مر یہ مر تھا اصل میں مفعۃن کے وزن پہ آئینہ دیکھنے کا آلہ یہ اس میں اعلی ہے مکیالََََََََََ اس میں اعلیٰ ہے ماپنے کا آلہ اور مکیلن اصل میں مقیولن تھا یہ اسم المقول ہے مفعول کے وزن پہ جس چیز کو ماپا جائے فاتح مفتاحََََََََََ مختوحن فاتِحٌ کھولنے والا اسم الفائل ہے مفتاحن کھولنے کا آلہ اس ميں آلہ ہے مختوحن وہ چیز جس كو كھولا گيا ہو جس کو كھولا جائے يسب المقول ہے مولد المولود مولدن مخعل کے وزن پہ اس میں ظرف ہے جنم دینے کی جگہ مولود یا مخولوں کے وزن پہ اس بالمقول ہے وہ جس کو جنم دیا گیا ہو بچہ تمرین رقم تسعہ مشکل نمبر نو ہاتھ جمع الاسماعل آتی, آتی آنے والے اسموں کی جمع لائیے پیش کیجیے طلباطن طلباتن یا طالبات طالبۃَََ طالبات ماڈل کمی کرنے والا